حدث نو دے. اللہ. دا چدا اسم اسلامی نے اسلام جارت کے دین بول دی. کی جاری اجتمال عالم, اتمام عالم لے دی. جاری اتمام آدم خلط آدم آدم آدم کمال آدم علیہ السلام, السلام پدے کراغلے علیہ السلام کی راضی رہا غبا جمع قبول قریش اور دو حرم مبارک اللہ مبارکی بلکہ مبارکی میں بیان کا سلوم اجتماع آدم ہوا پیہا دوں سمان درا دا, دا, دا اسم اسلامی دی اس میں چاہیے اسلام دینم جمع اجتماع نہ سراد جما فار مختلف داخلت میں مقصد بیان یا گو راج نمگ دے, دے ودہ ودہ اخراج اخراج اعزاز دہلی تزلیل خلافت شیطان خروج اگرا ولا تقوم الساعة إلا بعد يوم رضان فدي نبقى في مثل ما ذكرت